بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیلی فون کی یادداشت جب تک پاکستان میں موبائل فون نہیں آئے تھے اس وقت تک اکثر ٹیلی فون نمبر یاد رکھنے کی عادت تھی اس لیے کہ ڈائری میں نمبر لکھنا اور پھر اس ڈائری کو ساتھ ساتھ اٹھائے پھرنا کار عدارت پھر موبائل فون آ ابھی انہیں زیادہ استعمال نہیں کیا تھا کہ گرفتاری نے دنیا سے کاٹ دیا انڈیا سے رہائی کے بعد وطن پہنچے تو یہاں ہر طرف چھوٹے چھوٹے موبائل فون نظر آئے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان ٹیلی فونوں کی تعداد آبادی سے زیادہ ہے بندہ کو بھی چند فون مل گئے تب معلوم ہوا کہ ان ٹیلی فونوں کی یادداشت میموری بہت طاقتور ہے اور ان میں کئی کئی سو نمبروں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے یہ صورت کافی مفید آسان اور موثر معلوم ہوئی کہ ایک دو بٹن دبائے اور ٹیلی فون نمبر حاضر مگر اب جب کہ یہ ٹیلی فون پاس نہیں ہے اور کسی ٹیلی فون نمبر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو بہت شرم آتی ہے کہ اپنے دفاتر اور قریبی احباب تک کے نمبر یاد نہیں ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دور حاضر کی ہر ترقی انسان کی فطری صلاحیتوں کو کمزور کرنے اور انسان کو مفلوج و اپائج بنانے کے لیے میدان میں لائی جاتی ہے اور اس میں دنیا کے خاتمے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے گا اور مشین ہر طرف پھیلتی جائے گی جب انسان مکمل طور پر مشین کا محتاج ہو جائے گا تو مشین بند ہو جائے گی اور دنیا کا نظام الٹا چلنا شروع ہو جائے گا جس کا آخری انجام مکمل تباہی کی صورت میں سامنے آئے گا اس پوری تفصیل میں عبرت کی بات یہ ہے کہ دور جدید کی چیزوں کو استعمال کرتے وقت ان پر مکمل انحصار نہ کیا جائے بلکہ اپنی فطری صلاحیتوں کو بھی کام میں لایا جائے تاکہ یہ صلاحیتیں محفوظ رہیں